عنوان ہیں سلطان محمود غزنوی اور ایک فریادی بڑیا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے ہم میں سے کون ہیں جس نے سلطان محمود غزنوی کا نام نہ سنا ہو سلطان ایک سچا مسلمان تھا اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے کارناموں پر آج تک فخر کرتے ہیں سلطان محمود کا پایا تخت غزنی میں تھا جو افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے پایتخت یعنی کہ دارالحکومت اس نے اپنی ہمت اور بہادری سے اتنے ملک فتح کیے تھے کہ ان کا انتظام مشکل ہو گیا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غزنی سے بہت دور شہر نیشا پور سے ہندوستان جانے والے ایک تجارتی قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور کئی تاجروں کو قتل بھی کر ڈالا قتل ہونے والوں میں ایک نوجوان سوداگر بھی تھا اس کی ماں کو یہ خبر ملی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی کسی نہ کسی طرح گرتی پڑتی دور دراز کا سفر کر کے سلطان محمود کے دربار پہنچ گئی اور فریاد کی اے بادشاہ تیری حکومت میں یہ ظلم ہوا ہے کیا تم ظالموں کو سزا نہیں دے سکتا اور ان کو ڈاکے ڈالنے اور بے گناہوں کا خون بہانے سے روک نہیں سکتا سلطان نے کہا بڑی اماں مجھے تمہارے ساتھ دلی ہمدردی ہے لیکن جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ یہاں سے بہت دور ہے بھلا میں اتنے دور دراز علاقے کا کیا انتظام کر سکتا ہوں بڑی نے کھڑک کر کہا جب تم اس علاقے کا انتظام نہیں کر سکتے ہو تو اس کو اپنے قبضے میں کیوں رکھتے ہو چھوڑ دو تاکہ کوئی دوسرا انتظام کرے اگر اب اس علاقے میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو قیامت کے دن خدا کو جواب تم دو گے نہ کوئی اور بڑیا کی بات سلطان کے دل میں اتر گئی اس نے کہا بڑی بھی میری حکومت میں تمہیں جو صدمہ پہنچا مجھے اس پر بہت افسوس ہے تیرے بیٹے کا جتنا مال ڈاکوؤں نے لوٹا ہے وہ میں شاہی خزانے سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ڈاکوؤں کو پکڑ کر سخت سزا دوں گا اور ایسا انتظام کروں گا کہ آئندہ کبھی اس قسم کا واقعہ نہ ہو بڑھیا سلطان کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس راستے سے جو تجارتی قافلے جائیں گے ان کی حفاظت میرے ذمے ہوگی سلطان کا اعلان سن کر ایک تجارتی قافلہ نیشہ پور سے روانہ ہونے لگا سلطان نے پانچ سو سرکاری ملازموں کو تاجروں کے بھیس میں قافلے میں شامل کر دیا ساتھ ہی ان کو سینکڑوں میوے دیے اور حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ان میووں کا تاجر ظاہر کریں جب یہ قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں ڈاکو قافلوں کو لوٹتے تھے تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور میوے دھوپ میں سوکھنے کے لیے پھیلا دیے ڈاکو نے سلطان کا اعلان سنا تھا اور ان کا خیال تھا کہ ہر قافلے کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے فوج ہوگی لیکن جب انہوں نے اس قافلے کے ساتھ کوئی فوج نہ دیکھی تو اس پر حملہ کر دیا اور زمین پر پھیلے ہوئے میووں پر ٹوٹ پڑے لیکن ان سب میووں پر زہر چھڑکا ہوا تھا انہیں کھا کر بیسوں ڈاکو مر گئے ادھر سلطان محمود نے صبح سیستان کے گورنر کو لکھ بھیجا تھا کہ فوج لے کر ان ڈاکوؤں کو تباہ کر دو جب یہ فوج پہنچی تو جو ڈاکو باقی رہ گئے تھے اس نے ان سب کو بھی ہلاک کر دیا اس طرح راستہ پر امن ہو گیا اور تجارتی قافلے کسی خوف کے بغیر آنے جانے لگے آج کے لیے اتنی ہی کہانی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کریں اور جو مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اس میں اتنی بہادری نہیں ہوتی تو ایسے کمزور مسلمان اللہ تعالیٰ کو اور پیارے نبی کو زیادہ پسند نہیں ہوتے تھے پیارے نبی کہتے تھے جو مضبوط طاقتور مومن ہیں وہ کمزور مومن سے بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو طاقتور مضبوط مومن بنائے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ان کے کام کر سکیں